اب وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمات اللہن کے مقابل تمہاری مدد کرے کافر ناؤ مگر دھوکے میں